برانا مختار موردین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف بیانوں بی موضوع پارا زمنگ دکان پتہ تیزہ تعیث اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس نارا تکوی حضرت مولنا عطا اللہ مولنا صاحب بندیالوی اڈ انتہ ان مینو بھی ون تک والی ونسلی ونسل مولا رَسُولِهِ کریمیل امین ولا آلی واس واضو وأهل بيته وعطرته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سدکلازیم و سدی صل على سی ومولانا محمد والا عل سید نولانا محمد و بارک و معزز علماء کرام اور سامعین گرامی مولانا محمد طاہر فاروقی صاحب اور ان کے احباب میں آج کے اس پروگرام کا اور اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان اور موضوع بڑا دل نشین اور خوبصورت تجویز کیا ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں اس لیے کوئی میں طویل یا لمبی گفتگو نہیں کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ اس موضوع کا لحاظ رکھ کے چند باتیں عرض کروں گا اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس موضوع کے متعلق کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین رحمت العالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر بن کے جس معاشرے میں اور جس ماحول میں جس علاقے میں اور جس ملک میں تشریف لائے تھے اس معاشرے میں ہر بدی موجود تھی اس معاشرے میں ہر قسم کی خرابی موجود تھی اس معاشرے میں ہر قسم کی برائی موجود تھی آپ تاریخ و سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ پر یہ حقیقت نکھر کے واضح ہوگی کہ جن لوگوں میں اور جس شہر میں اور جس ملک میں اور جس معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر مبعوث ہوئے شرک ان میں کفر ان میں رسومات ان میں بدکاریاں ان میں برائیاں ان میں سود و حلال سمجھ کے کھاتے ہیں شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے زنا اس معاشرے کا فیشن ہے رہ چوری چکاری لوٹ مار قتل و غارت یہ ساری برائیاں اور یہ ساری بدیاں اور یہ ساری خرابیاں اس ماحول میں اس معاشرے میں اس شہر میں ان لوگوں میں پوری طرح موجود ہیں جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد سے لے کے اعمال تک معاملات سے لے کے اخلاقیات تک کون سی وہ خرابی تھی اور کون سی وہ بدی تھی اور کون سی وہ برائی تھی جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات <تصفيق> عقائد کے معاملے میں وہ لوگ اتنے نیچ ہیں عقائد کے معاملے میں وہ لوگ اتنے ذلیل ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں پوجنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی اور معبودوں کی تعداد زیادہ تھی تین سو ساٹھ بت بیل میں رکھے ہوئے بیت اللہ سے باہر الگ بتیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان الگ بتیں سفر کا بت الگ ہے ہزر کا بت الگ ہے گھر کا بت الگ ہے اور بازار کا بت الگ ہے بلکہ جس طرح برادری کے تعصب ہوتے ہیں خاندانی رکاوٹیں ہوتی ہیں خاندانی حسد ہوتا ہے ہر برادری نے اپنا بت الگ بنایا ہوا تھا ہم ان کے بتوں کو کیوں پوجے بھائی وہ اپنا بت پوجیں اور ہم اپنا بت پوجیں عقائد کے معاملے میں اتنے رضی اتنے گھٹیا اور اتنی گری ہوئی کم میں تاریخ و سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ سفر پہ جا رہے ہیں کچھ آگے بڑھے تو راستے میں خیال آیا کہ معبود تو اٹھا کے نہیں لائیں راستے میں عبادت کرنی پڑ گئی تو عبادت کس کی کریں گے مشورہ ہوا کچھ لوگوں نے کہا واپس پلٹیں اپنا معبود اٹھا کے لائیں کچھ لوگوں نے کہا اس طرح وقت ضائع ہوگا تو بھائی آخر پوجا پاٹ بھی تو کرنی ہے پکار بھی تو کرنی ہے مشکلات میں بھی تو کسی کو پکارنا ہے اگر مابود اٹھا کے نہ لائیں تو کیا کریں کہنے لگے یہ جو ستو ہے نا اسے گھول لیا جائے اس کا آٹا گونج لیا جائے اور ستو کا ایک مابود بنا لیتے ہیں ستو کو گھولا گیا اس کے کوئی نین نقشے کان آخ ناک بنائی انہوں نے اور جب اسے بنا چکے اس کی پوجا کر لی اس کی پکار کر لی اس کا سجدہ کر لیا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے بابا سادہ بھی خیال کری تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا مابود ہی گھول کے پی گئے عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ ہیں اتنے گٹیا ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کی آنکھیں بنائی اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کے کان بنائے اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کا ناک بنایا ہاتھوں سے تراشا اس کے ہاتھ بنا دیے پاؤں بنا دیے اسے کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے اس کو کہتے ہیں بابا دیکھنا پہلے ہم نے پیشے کے ساتھ تیری مرمت کی پھر کوئی کل کابلے تجھے تھوکے پھر ہتھوڑی سے تیری مرمت کی ہم نے تیری آنکھیں بنائی تیرے کان بنائے تیرا منہ بنایا تیرا جسم بنایا تیرے ہاتھ بنائے تیرے پاؤں بنائے اور تجھے معبود بنا کے ہم نے کھڑا کر دیے بابا یہ کل سن ضرورت پی جائے نا ساری بھاجی لا چڈی ہمیں ہمارا تو مشکل خوشحال ہے نا ہمارا تو حاجت روا ہے نا ہم نے تجھے بنایا ہے نا تو کل ہمیں ضرورت پڑ جائے تو تو بھی ہمارا خیال کرنا یہاں نیا طبقہ موجود ہے کئی لوگ نئے ہمیں سننے کے لیے آئے ہیں ایک بات کی وضاحت یہیں کرتا چلا جاؤں کل کلا آواز نہیں سن سکتی بالکل ٹھیک تھا پہلے آواز کان کھان لگ ہیں لوگ یہ کہتے ہیں میرے علم میں اور کہنے والے علماء ہیں پڑھا لکھا طبقہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اس لیے مشرق تھے کہ وہ بت پوجتے تھے وہ پتھر پوجتے تھے وہ آیتیں بتوں کے بارے میں اتری تھی اور ہم چونکہ بزرگوں کی قبریں پوجتے ہیں لہٰذا وہ آیتے ہم پر فت نہیں ہوتی ہیں وہ بت پرست تھے وہ پتھروں کے پجاری تھے بتوں کے پجاری تھے ہم ماشاء اللہ پیروں کے فقیروں کے قبروں کے پجاری ہیں وہ بت پوجتے تھے جن لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہے یا پڑھے لکھے طبقے نے آپ کے ذہن میں یہ اشکال ڈالا ہے تو آج میں اس کی وضاحت کروں آج تک دنیا میں کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے بے جان پتھر پوجا ہو حضرت علیہ اسلام کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی مشرق شرک کرنے والا ایسا نہیں آیا جس نے بے جان پتھر پوجا ہو اور راول پنڈی کے لوگوں اگر انہوں نے پتھر پوجنے ہوتے پہاڑ پوجتے پتھر پوجنے ہوتے پہاڑ پوجتے پتھر پوجنے ہوتے سنگے مرمر پوجتے پتھر پوجنے ہوتے جمرت کو پوجتے قیمتی پتھر پوجتے پہاڑوں کو پوجتے نہ وہ پاگل نہیں تھے بلکہ وہ ایک پتھر اٹھا کے لاتے اس کی مورت بناتے اس کی تصویر بناتے اس کی ایک شٹل بناتے اس کی ایک سورت بناتے،, بناتے کس کے نام پر بولتے کیوں نہیںرے پتھر پوجتے تھے نیرے پتھروں کے وہ پجاری تھے پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑوں کی عبادت کرتے پہاڑوں کو پوجتے نہ نہ وہ ایک پتھر کو لے کے آئے ہیں اس کی ایک تصویر بنائی ہے ایک مصیبت ہے نہیں کبھی سبھی کا چور چور کرتا تو جا کو ایک پتھر لاتے اس کی ایک مورت بناتے ایک تصویر بناتے ایک شکل بناتے ایک سورت بناتے کیا نام رکھتے یہ تصویر ہے حضرت ابراہیم کی یہ صورت ہے حضرت اسماعیل کی یہ تصویر ہے مناد کی یہ تصویر ہے عزا فقیرنی کی یہ تصویر ہے حبل کی اگر آپ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو چلیے کیا پڑھا لکھا تب کا یہاں موجود ہے جس دن فتح مکہ ہوا اور میرے پیارے پیغمبر مکے کے فاتح بند کے تشریف لائے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے بیت اللہ میں داخل ہوئے بتوں کو گرانے لگے یہ آیت پڑھتی ہیں یا الحق وضاحق الباطل ان الباطل اکانا کا آپ ان پتھروں کو گراتے چلے جا رہے ہیں دو تصویریں بہت اونچی لچکی ہوئی ہیں جہاں تک نہ میرے نبی کا ہاتھ پہنچ رہا ہے نہ میرے نبی کی چھڑی پہنچ رہی ہے وہ تصویریں کس کی تھیں حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب کی تھی جہاں میرے نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا چھڑی نہیں پہنچتی تھی وہاں میرے نبی نے اپنے چچاد بھائی حضرت علی سے کہا تھا تو میرے کندھے پہ سوار ہو جا اور تو اسے توڑ دے میں تاریخ کی اس حقیقت کی طرف نہیں جاتا کہ وہ علی کون سا تھا میں نہیں اس تحقیق میں جاتا وہ یہ علی تھے یا زینب کا بیٹا علی تھا علی زینوی تھا یا علی ابن ابھی طالب تھا تاریخ کی اس بات کو آپ چھوڑ دیں یہ تحقیقی بات ہے میں مان لیتا ہوں وہ علی ابن ابھی طالب تھے جن کو میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے کندھے پہ سوار ہو جا اور ان تصویروں اور ان بتوں اور مورتیوں کو توڑ دے وہاں حضرت بلال بھی ہیں وہاں حضرت تلا بھی ہیں وہاں حضرت زبیر بھی ہیں وہاں فاروق اعظم بھی ہیں وہ عثمان زنورین بھی ہیں وہاں صدیقی اکبر بھی ہیں وہاں بلال بھی ہیں سارے صحابہ وہاں موجود ہیں میرا نبی کسی صحابی کو نہیں کہتا میرا نبی حضرت علی کو کہتا ہے تو میرے کندھے پہ آ اور ان بتوں کو توڑ دے میرا نبی ثابت کرنا چاہتا ہے علی بت بنانے والا نہیں علی بت توڑنے والا ہے تو میرے نبی نے حضرت علی سے کہا ت تو اور توڑ دے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں مہر نبوت میں آؤں میری مجال کہ میں آپ کے کاندھے پہ آؤں میری مجال کہ میں اپنے قدم آپ کے کاندھے پہ رکھوں یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کاندھے پہ آئیے گا میں آپ کو اٹھاتا ہوں آپ ان بتوں کو توڑ دیجئے پچیس سال کا علی کتنی عمر ہے تئیس سال،, سال یا پچیس سال یا تیس سال کا علی نڈر علی بے باغ علی دلیر علی شجا علی بدر بدروہت کا غازی علی اہت کا ہیرو علی دلیر علی بہادر علی دلیر علی بہادر علی شجا علی جوان علی بے باک علی نڈر علی جوان علی بدر بدروہد کا غازی علی خندق کا ہیرو علی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں نبی پاک نے فرمایا علی تج سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا وہ ابو بکری تھا تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا وہ پچاس سال کا ابو بکری تھا جو تین میر نبوبت کو اٹھا کے پہار پہ چڑھ گیا تھا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نرے بتوں کے پجاری نہیں تھے یہ مولویوں نے تمہیں غلط رستے پہ ڈالا ہے کہ ہم قبریں پوجتے ہیں بزرگوں کو پوچھتے ہیں وہ بت پوجتے تھے نہ میرے بھائی وہ بت نہیں پوجتے تھے وہ ایک پتھر کو لاتے اس کی تصویر بناتے اس کی مورت بناتے اس کی شکل بناتے اس کی صورت بناتے کس کے نام پر بولو بولو کس کے نام پر وہ نرتے آن دے یار پہلے ہی کپڑے لان لگے ہوئے ادھر بھی آ جاتے ہیں یار وہ جب بت بنا لیا اس کو تراش لیا اس کی صورت بنا لی اس کی شکل بنا لی اس کو کھڑا کر دیا پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس بزرگ کے نام پر یہ بت ہم نے بنایا ہے اس کی روح کا تعلق ہے اس کی روح کا اس بت کے ساتھ کیا ہے تعلق ہے روح کا تعلق قائم ہو گیا روح کا کام ہے سننا روح کا کام ہے دیکھنا لہذا یہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جس طرح کہ آج ہمارے دوستوں نے کہا کہ قبر کے ساتھ روح کا تعلق ہے وہ بزرگ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے بندیالوی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے دونوں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں فرق صرف تھوڑا سا ہے ان کے بت کھڑے ہوتے تھے ان کے بت پڑے بڑا سخت جملہ میں نے کہا ہے مجھے یہ احساس ہے کہ میں نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا ہے کئی لوگوں کے چہروں پہ شکنے پڑیں گی کوئی گلی میں بیٹھے ہوں گے تو چھکنے پڑ جائیں گی اچھا سرگودہ سے آیا ہے قبروں کو بت کہہ کے چلا گیا ہے ہم کوئی بتوں کو پوچھتے ہیں ہم تو قبروں کو پوچھتے ہیں میرے, پہ, میرے بھائی میری بات پہ ناراض نہیں ہونا چل میں تجھے آمنا کے لال کی خدمت میں لے چلوں چل میں تجھے نبی پاک کی خدمت میں لے چلوں اور نبی پاک سے جا کے فیصلہ کروائیں اٹھا مسلم اٹھا ابو دارود اٹھا ترمزی اٹھا نسائی اگر تجھے یہ حدیث نہیں ملتی ہمارے پاس اٹھا کے لے آ انشاءاللہ اللہ ہم انگلی رکھتے چلے جائیں گے حدیث بولنے لگے گی حدیث بولنے لگے گی حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لے آ میرے پاس لے کے آ میں تجھے دکھاتا ہوں راوی بھی کون ہے ام المومنین اللہ! آشا اللہ! ہے آشا صدیقہ ہے طیبہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے آپہ بھی ہے زاہدہ بھی ہے باب صدیق ہے خود صدیقہ ہے باب عتیق ہے خود عتیق ہے باب ساجد ہے خود ساجدہ ہے باب عابد ہے خود آبدہ ہے باب زاہد ہے خود زاہدہ ہے زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی راوی ہے ام المو میں نیند اور سنگ سونے کی طرح کھری ہے اس کی صنعت اس روایت کی صنعت پہ کوئی جرا نہیں ہے دنیا کا کوئی آدمی جرا کر کے دکھائے ان روایت پر سونے کی طرح کھری روایت ہے حدیث ہے ام المومن اس کی گاویے فرماتی ہیں نبی پاک کا آخری دن نے آخری دن نے نبی پاک کا ہونٹ حرکت کرنے لگے ہیں میں نے کان قریب کیا ہے نبی پاک کے ہونٹوں کے تو نبی پاک کہتے تھے لانس اللہ یہود ون نسارا وفی روایت لان اللہ الودا ون اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر یا رسول اللہ آپ نے تو آج تک کسی پہ لانت نہیں کی آپ تو رحمت اللہ ہیں آج آپ یہودیوں پہ لانت کرنے لگے آج آپ عیسائیوں پہ لانت کرنے لگے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے وہ بت پوجتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں یہودیوں پر اس لیے لانت کہ وہ بتوں کے پجاری ہیں عیسائیوں پر اس لیے لانت کہ وہ بتوں کے پجاری ہیں نئیوں پنڈی کے لوگوں سنو میرا نبی کیا فرماتا ہے فرمایا یہودیوں پر لانت عیسائیوں پر لانت کیوں اتخذو قبور کبورہ ہم بیا اتنا کبورہ امبے آئم مساجدہ اس لیے انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا میرے ساتھ نہیں لڑنا نہ میری ضد ہے نہ انعد ہے نہ میں کوئی ہٹ دھرمی کر رہا ہوں نہ زج کر رہا ہوں نہ ہٹ کر رہا ہوں سمجھ آ جائے کہ حوالہ پیش کر رہا ہے تو مان جائیے نہیں تو میری بات باہر جا کے دیوار پہ پھینک دیجیے آیا تھا کہہ کے چلا گیا لیکن میرے پیارے پیغمبر کہتے ہیں یہودیوں پر اس لیے لانت وہ نبیوں کی قبریں پوجتے ہیں عیسائیوں پر اس لیے لانت وہ نبیوں کی قبریں پوجتے ہیں تیرا مولوی تجھے یہ کہتا ہے وہ بت پوجتے ہیں آمنا کا لال کہتا ہے کہ وہ نبی کی قبریں پوجتے ہیں اب تیری مرضی ہے مولوی کی مان یا امام المبیا کی مان تیرا مولوی تجھے کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے میرے پیارے پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ نبیوں کی قبریں پوچھتے تھے کیا مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے الا کا ایزا ماتا فیمر رجول یہ رجول سالے کا مینا ہے نہیں <تصفح> آتی عربی آپ کو یہ تو ساتویں جماعت چھٹی جماعت کا جو لڑکا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی بتائے گا کہ رجل کا کیا مین ہے سالے کا کیا مین ہے الا کا ایزام فی مر رجول جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ فوت ہو جایا کرتا تھا بنا والا قبری ہی وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے وہ سب فی تلک سور اور وہ اس جگہ پر اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیتے جان کی امان پاؤں کبھی آپ نے تصویریں دیکھی ایک بابا بیٹھا ہے ادھر سمندر ہے کشتی ہے ساتھ ایک مائی ہے سو روفی ہے تلکسور کبھی دیکھا یہ کام والی سرکار یہ کام والی سرکار ہے اس بابے کی تصویریں یہ فلاں بابے کی تصویریں وہاں لٹکائی گئی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جو مشرق تھے جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جایا کرتا تھا بنو علا قبری ہی مسجدہ وہ اس کی قبر کو سیدگاہ بناتے وہ سب روفی کا سور اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیا کرتے تھے الاقا ہم شرار الخل اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہے سب سے بہتر لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ قبروں کے پجاری کس <سلام> نے کہا <سلام> بندے عالوی نے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا <سلام> ایک اور مانا کرنے لگا ہوں علماء بھی ہیں طلباء بھی ہیں اتخذو قبور امبیام مساجدہ کا ایک اور مائنا کرنے لگا ہوں اتخذو کا لحاظ کر کے لانت ہو یہودیوں پر اور لانت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا اس <مسجد> بنانا قبروں کو کیا بنا لیا یعنی وہ کام جو مسجد میں کرنے تھے وہ سارے کام کہاں کیے یہ ہے قبروں کو مسجد بنا لینا پختہ بنانا تھا کس کو پختہ بنانا تھا کس کو کس کو بنایا گیا کم کمے روشن کرنے تھے کہاں کہاں روشن کیے گئے خشبوئیں لگانی تھی کہاں کہاں لگائی گئی خلاف چڑھانا تھا بیت اللہ پر کہاں چڑھایا گیا غسل دینا تھا بیت اللہ کو کس کو دھویا گیا کس کو دھویا گیا چومنا تھا حجر اسود کو کس کو چوما گیا قبروں کی جالیوں کو ایک دن مقرر تھا مشرق مغرب شمال جنوب کے لوگ ترانہ گاتے ہوئے آ جائیں لبئی اللہم ملبیک لا شریک الق و انمد لکل ملک لا شریک الک زبان پہ یہ ترانہ ہو بھاگتے ہوئے آؤ سال میں ایک دن مقرر ہے اس کے مقابلے میں بزرگوں کا ارس رکھا گیا کون سی وہ تعظیم ہے جو رب کے گھر کی کرنی تھی لیکن اس کو خرچ کیا کس پر اس کے باوجود ماشاءاللہ سب خیریت ہے اور ہیں بھی پکے اہل سنت والجماعت تعظیم چھوڑی کوئی نہیں مسجد کی تعظیم جو تھک گئے آپ <تصفح> چلو آپ کو تازہ دم کر کوئی بندہ ملازم تھا کسی دوسرے شہر میں کوئی چودھری کوئی ملک ملازمت کرتا تھا پیچھے سے ملنے گیا اس کو نوکر تو نوکر جب گیا اس نے چائے پانی پلایا پوچھا ہاں بھائی گھر خیریت تھی اس کا کہ جی بالکل خیریت سب ٹھیک ہے سب ٹھیک تھے سب خیریت ہے جی تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے چودھری جی باقی تو سب خیریت ہے وہ جو آپ کی کتیا تھی نا بڑی پیاری سی وہ مر گئی تو بعض لوگوں کو کتوں اور کتیا سے بڑا پیار ہوتا بڑی محبت ہوتی ماں دی اتنی خدمت نہیں کر دے جتنی کتی دے کر دے اس کو پچکارے رہیں گے مکھن کھلائیں گے واہ میرے اللہ کسی کو تلیل کرنے پہ آئے انسان کو تو کتوں کا خادم بنا میری کتیا مر گئی ہاں جی وہ مر گئی ہے اس کو کیا ہوا جی ہڈی پھنس گئی سس گلے میں مر گئی ہم نے تو اس کو ہڈی والا گوشت کبھی نہیں ڈالا تھا مکھن کھلاتے تھے ہڈی کیسے پھنس گئی کہتے ہیں وہ جو آپ کی اونٹنی تھی نا جی وہ مر گئی تھی ہڈیاں پڑی تھی کھائی پھنس گئی مر گئی اسے کہ میری اونٹنی بھی مر گئی ہے ہاں اونٹنی بھی مر گئی ہے باقی سب کہہ رہی ہے اونٹنی کو کیا ہوا کہ جی پہاڑ سے پتھر دھو لانے تھے بیچاری کو داغ لگ گیا زخم ٹھیک نہیں ہوا مر گئی اس نے کہا مکان تو میں بنا کے آیا تھا یہ پتھر کس کے لیے ڈھونے تھے کہتا ہے جی آپ کا باپ اور ماں دونوں مر گئے تھے ان کی قبروں کے لیے پڑیاں لانی تھیں میرا ماں باپ دونوں مر گئے اس نے کہا ماں بھی مر گئی ہے باپ بھی مر گیا باقی سب خیریت ہے ان کو کیا ہوا وہ جو آپ کوٹھی بنا کے آئے تھے نا جی بنگلہ اس کے نیچے بیٹھے تھے دھڑام چھت گری مر گئے میرا بنگلہ بھی گر گیا اس نے کہا کتی بھی مر گئی اونٹنی بھی مر گئی ماں بھی مر گئی باپ بھی مر گیا مکان بھی گر گیا باقی سب خیریت ہے کون سی تعظیم ہے مسجد کی جو تم نے قبروں پہ خرچ نہیں کی باقی سب سب ہے ٹھیک ہے میں یہ بات نہیں بیان کرنا چاہتا تھا بعد میں دوسری بیان کرنا چاہتا تھا اگر آپ کی توجہ یہ جب نبی پاک نے کہا نا یہودی اور عیسائیوں پر لانا پھر نبی پاک کو خطرہ تھا کہ جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو صحیح داگاہ بنایا کہیں میری قبر کو بھی میری امت صحیح دگاہ نہ بنائے تو میرے پیارے پیغمبر نے زندگی کے آخری دن دعا کرتے ہوئے کہا اللہ اللہ لا تجال قبری وسنا اے علماء کرام اور طلباء رام وسن کا کیا مین ہے شاہباز وسن کا کیا مین ہے بت میری اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی قبر کیا بنتی ہے <تصفح> نبی پاک کو یہ خطرہ تھا تبھی تو نبی پاک کہتے ہیں مولا میری قبر کو بت نہ بنانا یا رسول اللہ قبر اور آپ کی قبر ساری کائنات کے لوگ ان میں اولیاء اطکیا اصفیہ شہداء علماء مفسرین محدثین اس میں انبیاء اطکیا ساری کائنات کی قبریں اگر اکٹھی کر لی جائیں میرے پیارے پیغمبر تیری قبر کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تیری قبر کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے جس پر رحمت کی برخبر سے جس پر رحمت کی برخبر سے جس پر مہربانیوں کی بارش برسے جس پر برکتوں کی بارش برسے یا رسول اللہ قبر اور آپ کی قبر یہ بھی بت بن سکتی ہے آپ کو کیا خطرہ ہو گیا ہے قبر اور بت بن جائے مولا میری قبر کو بت نہ بنانا یا رسول اللہ قبر بت بنتی ہے فرمایا ہاں بنتی ہے کب بنتی ہے نبی پاک نے فرمایا یو بد جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے آل آل وہ قبر کیا بن جاتی ہے کس نے کہا تو پھر ہم بتوں والی آتے ہیں کوئی غلط فیٹ تو نہیں کرتی کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو قبر پوجی جائے جس کی پرستش کی جائے وہ قبر کیا بن جائے گی بت بن جائے گی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بات لمبی ہو گئی طویل ہو گئی میں کہنا یہ چاہتا تھا جس معاشرے میں میرے نبی آئے جس ماحول میں میرے نبی آئے تمام برائیاں تمام بدیاں تمام خرابیاں اس معاشرے میں شرک ان میں کفر ان میں رسومات ان میں زنا ان میں داکہ زنی ان میں سود خوری ان میں شراب نوشی ان میں اور پنڈی کے لوگوں بعض برائیاں ان میں ایسی ہیں جن کا آج میں تذکرہ بھی کروں میرے جسم پر رونگتے کھڑے ہو جائیں بندہ سن بھی نہ سکے سن بھی نہ سکے اپنی لڑکی کو زندہ قبروں میں گاڑ دینا اپنی لڑکی کو اپنی لڑکی کو اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑنا اور گاڑنا بھی اس طرح کہ جب یہ گڑا کھود رہا ہو اور اس کے بدن پہ مٹی پڑ رہی ہو تو بچی اپنے دوپٹے سے وہ مٹی جھاڑتی ہو اس کو پسینہ آئے تو پوچھتی ہو یہ دبانے لگے تو وہ بابا بابا کرتی ہو بابا کیا کر رہے ہو بابا یا رسول اللہ وہ بابا بابا کرتی رہی مجھے کوئی ترس نہیں آیا مجھے کوئی ترس نہیں آیا وہ پکارتی رہی چیختی رہی چلاتی رہی اس گناہ کے تصور سے کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ساری خرابیاں یہ ساری برائیاں یہ ساری بدیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جس معاشرے میں میرا نبی آیا تھا جب میرا نبی آیا قرآن کا رنگ چڑھایا میرا نبی آیا قرآن کا رنگ چڑھایا میرا نبی آیا اپنی سیرت کا رنگ چڑھایا میرا نبی آیا اپنی سنت کا رنگ چڑھایا میرا نبی آیا اپنے اسبا کا رنگ چڑھایا وہ لوگ جو زمین کے ذرے تھے میرے نبی نے اٹھایا اور آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیا جب انقلاب آنے لگا مشرق مواحد ہونے لگے جب انقلاب آنے لگا شرک کی جگہ توحید آنے لگی جب انقلاب آنے لگا جھوٹ کی جگہ سچ آنے لگا جب انقلاب آنے لگا وہ زانی لوگ وہ ذانی لوگ جنا جن کی فطرت اور گھٹی میں پڑا ہوا تھا وہ کافروں کی لڑکیوں کی عزتوں کے رکھوالے بننے لگے انقلاب آیا انقلاب آیا انقلاب میرے نبی نے بپا کیا قرآن کے نور سے اپنی سنت کے نور سے اسوا کے نور سے انقلاب آیا توجہ ایک اشارہ کروں گا بعض اوقات اشارے میں بات کی جائے نا اور مجموعہ اس اشارے کو سمجھنے لگے نا تو بولنے والے کو بھی مزہ آتا ہے سننے والے بھی لطف لیتے ذرا اشارہ کروں گا آخر میں اس کا تذکرہ کروں گا وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے وہ لوگ جو بتوں کے سجدے کرتے تھے وہ لوگ جو بتوں کو چومتے تھے وہ لوگ جو بتوں سے ہائیتے مانگتے تھے انہی میں سے ایک آدمی میرے نبی کے دامن میں آیا میرے نبی کے دامن میں آیا کلمہ پڑا میرے نبی نے رنگ چڑھایا قرآن کا رنگ چڑھایا وہی بندہ احرام باندھ کے احرام باندھ کے طواف کے لیے پہنچا حجر عشوت کے سامنے آیا گوسا دینا چاہتا ہے چومنا چاہتا ہے پھٹ خیال آیا میں چوموں لوگ کہیں گے ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں خود پتھر چمبن لگا ہوا دو قدم پیچھے ہٹا اور ہٹ کے کہتا ہے انی آلمو انی آلمو انا کا ہجر انہ کا حجرن لا لا تنفا بلا تضرو میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہے نفا تیرے ہاتھ میں نہیں نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا وہ جو بتوں کے پجاری تھے میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا مواہد اعظم بنا کے رکھ دیا مواہد اعظم بنا کے رکھ دیا شرک کی جگہ تو آئی موحد... مشرے کیا بننے لگے مواحد بننے لگے مشرق مواہد بننے لگے شرک کی جگہ توحید آنے لگی برائی کی جگہ نیکی آنے لگی نیکی آنے لگی نیکی آنے لگی, نیکی آنے لگی اور پنڈی کے لوگوں مکے کے معاشرے کا جو نقشہ میں نے کھینچا وہ جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے جو بندہ ذہنی ہوتا ہے وہ سچ کیسے بولتا ہے جو سود خور ہوتا ہے وہ سچ کیسے بولے جو شراب پینے والا ہو وہ سچ کیسے بولے وہ ان میں ساری برائیاں تھیں جھوٹ بولتے تھے اور بندہ جب جھوٹ بولتا ہے میرے نبی نے فرمایا فرشتے تین میل دور بھاگ جاتے ہیں وہ بدبو وہ بدبو وہ تافن جھوٹ کا جو منہ سے نکلتا ہے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جو لوگ کبھی جھوٹ بولتے تھے فرشتے ان سے تین میل دور بھاگتے تھے میرے نبی نے جب قرآن کا رنگ چڑھایا میرے نبی نے جب انقلاب پیدا کیا تو ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پہ اترنے لگے حنزلہ کے جسم سے پانی کے کترے ٹپکنے لگے ہنزلہ کے جسم سے پانی کے کترے ٹپکنے لگے نبی پاک نے فرمایا آسمان سے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا تھا جاؤ میرے ہنزلہ کو غسل دے کے آؤ کبھی ان سے فرشتے دور بھاگتے تھے آج ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے زمین پہ اترنے لگے ساد ابن معاد یا ساد ابن عبادہ بھائی آواز بالکل ٹھیک ہے اب خراب نہیں کرنا یاد ان دو میں سے کوئی ایک ہے جس کا جنازہ اٹھایا گیا صحابہ ساتھ ہیں میرے پیارے پیغمبر ساتھ ہیں اتنا ہلکا پھلکا جنازہ ہے صحابہ ن شک پہ گیا بے چارپائی تے میت ہے بھی صحیح کہ کوئی انہوں نے کندھے سے چارپائی نیچے رکھی لگے دیکھنے اوپر میت ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ میرے پیارے پیغمبر نے اس منظر کو دیکھا فرمایا کیا دیکھتے ہو یا رسول اللہ ایڈی ہلکی پھلکی چارپائی سن شک پہ گیا کہ میں چارپائی پہ نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم نے وہ چیز دیکھی جو تمہیں نظر آ رہی تھی مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو میں نے ساتھ کے جنازے پر ستر ہزار فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے کبھی ان سے فرشتے دور بھاگا کرتے تھے میرا نبی جب انقلاب لے کے آیا میرے نبی نے جب قرآن کا رنگ چڑھایا صرف گا تلّ رنگ چڑھایا دین کا میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا قرآن کا میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا ایمان کا میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا اپنی سنت کا تو ان کے جنازے پر فرشتے اترنے لگے کبھی زانی تھے عورتوں کی عزتیں لوٹتے تھے اسمتوں سے کھیلتے تھے آج سامنے سے ایک لڑکی داخل ہوئی زرک برک لباس زیوروں سے لدی ہوئی قیدی بن کے آئی ہی ہیں اس کے سر پہ چادر نہیں ہے قید جو تھی میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا یہ میری چادر اس کے سر پہ ڈالو یا رسول اللہ جانتے ہو کون ہے عدی ابن حاتم کی بہن ہے حاتم تائی کی بیٹی ہیں اس کا بھائی ہمارے خلاف فوجیں لے کے آئے ہیں اگر ہم اس کے قابو میں آ جاتے وہ ہمارے پک اڑا کے رکھ دیتا آپ وہ چادر اس کے سر پہ ڈالنے لگے ہیں جس چادر کے تذکرے قرآن کرتے ہیں ہاں اس کے سر پہ چادر ڈالو بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو اسلام نے یہ سبق دیا اسمت کا عزت کا غیرت کا خدا گواہ اللہ ہماری عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند بڑا غیرت مند اے اسی خود ہی اپنی عزتوں کے کھیل دے کھلاڑی بن گئے ورنہ اللہ بڑا غیرت مند ہیں یہاں علماء لما بیٹھے ہیں طلباء ہیں ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے اسلام اخلاق کا دین ہے ان نہ کا لالا کھو عظیم اسلام کہتا ہے اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرو اس پر بھی اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے تر شروع نہ کرو ماتھے پہ بل چڑھا کے بات نہ کرو خوش دلی سے مسکرا کے بات کرو برائی کا جواب اچھائی سے دو سختی کا جواب نرمی سے دو اسلام کی یہ تعلیم ہے اخلاق کا دین ہے اسلام دین اخلاق ہے لیکن ایک موقع پر اسلام عورت کو کہتا ہے آج اخلاق نہیں وکھانا آج بد اخلاق ہو جا آج تر شروع ہو جا کب جب دروازے پہ دستک ہوئی گھر میں بندہ کوئی نہیں اس نے دروازے پہ پوچھا کون ہے اس نے اپنا نام بتایا اس کو پتا چل گیا میرے خامد کا دوست ہے میرے بھائی کا دوست ہے بھائی کا دوست ہے یا خامد کا دوست ہے گھر میں شور نہیں بھائی نہیں شریعت کہتی ہیں اتھے نرم لہجے نال جواب بھی مت کے اس کے دل میں کوئی تڑپ پیدا ہو بھئی اس طرف سے نرمی ہے ان ٹھوک کے جواب دے پیچھے سر جالم کے ساتھ. گھر میں نہیں ہے کب آئیں گے میں دس کے جانے دے مجھے کیا پتا کب آئیں گے یہ لے جائے پرانے یہ نہیں وہ تو نہیں ہے میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لیے چائے بنا کے لائیں نہیں اتھے مہمان نوازیاں نہیں کرنی کیوں غیرتوں والا رب ہماری غیرتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے میں دس کے جاندے دے مجھے کیا پتا کر پائیں گے اس طرح لہجہ رکھ شام کے ٹائم تیرے خامت کو ملے تو کہے ایک بیوی بی رکھی ہوئی یہی کہ ڈین پالی ہوئی یہی <laughs> ہماری عزتوں کی رکھوالی کرنا چاہتا ہے یہ تو ہم ہی اپنی عزتوں کے مخالف ہو گئے ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بسوں کا کنڈیکٹر بنوا پتا نہیں کس تے خوش نے بھائی سارا برابری دے حقوق نے چنگے برابری دے حقوق نے کنیکٹر بنیا پھر دیا واہ بھائی واہ یہ عزت ہے کہ بسوں کے کنیکٹر بن گئی بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اب تو یار کچھ کاروائی ہونے لگی ہیں بھئی عورت جہنیا نے نا یہ امامت کروانگی عورتیں کیا کروائیں گی ماشا یہ کیا ہے اعتدال پسندی روشن خیالی اورتان سڈے والا کام کریں تے اے عورت کریں یہ کیا ہے جی, جی اعتدال پسندی یہ تو اور تار فاروقی نو سوچنا چاہیے بھی وہ کی کرے گا امامت اگر یہاں عورتوں نے کرنی خدا کی قسم اگر عورتیں امامت کروانے کے لیے آ جائیں اس مسیح سے جہاز نہ لگ حاجیاں نمازیاں کتنے آنا ہاں بڑے آنے والے ہیں دوسرے <تصفح> <تصفح> وہ امامت کروائے عورتیں کروانے لگے امامت جہے مولوی تے امام نے یہ گھر چ بچے کھڑا چولی چا کے نا جھولے پا کے بچے کے نام یہ رو لگے تو تھاپڑا دین چھپ کر جا تیری ماں ہونے جمعہ پڑھا کے آ رہی ہے جمع پڑھان گئی ہے آئی سامنے فرمایا تو عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہیں تیرا باپ بڑا سخی تھا مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہیں اس نے کہا رہائی اور کیا مانگنا تھا آزادی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف آزادی نہیں اپنے یاروں کو تیرے ساتھ بھیج کے بحفاظت تیرے گھر میں پہنچانے کا انتظام بھی کروں گا دو صحابی ساتھ ہیں ذرا اب دیکھیے گا میرے نبی کے آنے سے پہلے عزتوں کے دشمن لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے جنا ان کی گٹی میں پڑا ہوئے لیکن جب میرے نبی نے رنگ چڑھایا اور انقلاب آیا نوجوان لڑکی زیوروں سے لدی ہوئی زرک برک لباس پہنے ہوئے یہ بھی جوان راستے میں خلوتیں بھی آئیں جنگل بھی آئے تنہائیاں بھی آئیں یہ اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوئی بھائی دیکھ کے حیران ہو گیا تو دے تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا تو کیسے پہنچ گئی کہنے لگی محمد نے رحم کر دیا ہے صلی اللہ اب اس کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا تھی تو محفلیں توں ہو کے آئیے تو نے ان کو دیکھا ہے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے تو وہ سوال کرتا ہے کئی فجتے محمد الواس ہا بہو کئی فجتے محمد الوا صحابہ اگر دیکھ کے آئیے تو بتا وہ نبی کیسا ہے اس کے یار کیسے ہیں وہ نبی کیسا ہے اس کے صحابہ کیسے ہیں وہ نبی کیسا ہے اس کے ماننے والے کیسے ہیں تو ہاتم تائی کی بیٹی کہتی ہے بھیا میں تجھے زیادہ کیا بتاؤں اتنی بات بتاؤں گی میری عزت اور میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی کے گھر میں محفوظ صلی اللہ ہو میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا انقلاب آ گیا رحزن رہبر بن گئے ڈاکو رہنما بن گئے ڈاکو رہنما بن گئے رزن رہبر بن گئے رہبر بن گئے انقلاب آیا انقلاب آیا ہے تو آپ کی تھی جی یار سات دے بیٹھے ہو نہیں لگی تھا علاج اج نہ ٹھیک کیا یہ مطلب پھر اس مسیح کے جلسے نہیں آنا میرے نبی نے میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا قرآن کا رنگ چڑھایا تو چاہتا ہوں اہل علم طبقہ اور پڑھے لکھے لوگوں میرے نبی کے آنے سے پہلے سارے گناہ ساری بدیاں لیکن اس دور کا نام کیا تھا دور جاہلیت مکے کا دور اس علاقے کا دور اس کا نام ہے دور زمانہ جاہلیت زمانہ جاہلیت زمانہ جاہلیت میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا تو میرے نبی نے فرمایا خیر القرون نے کرنی خیر الکرو نے کرنی وہ زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا میرے انقلاب کے بعد وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ بن گیا رو نے کرنی جن کا نام لوگ نہیں سنتے تھے شان صحابہ کا نعرہ لگایا ہمارے ایک بھائی نے وہ لگتا ہے بھائی صحابہ سے ذرا تعلق پیار زیادہ ہے اپنی اپنی ایمان کی کیفیت ہے نا جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا صحابہ سے زیادہ تعلق ہوگا جو لوگ راہ گند تھے لٹیرے تھے ڈاکو تھے کافلے لوٹتے تھے لوگوں کے سامنے ان کا نام لیا جاتا اور نام نہ لو وہ لٹیرے وہ مکے کے ڈاکو وہ کافلے لوٹنے والے وہ خیمے لوٹنے والے نہ لو نام ان کا جن کا لوگ نام نہیں لیتے تھے زبانوں پہ نام نہیں لیتے تھے میرا نبی آیا میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا قرآن کا رنگ چڑھایا حیثیت بدل گئی اب کیا ہے اب یہ ہوا کہ ان کا نام آج بھی آج آئے تو زبانیں بے ساختہ پکارتی ہیں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ کسی صحابی کا نام آئے تو آج زبانوں سے کیا نکلنے لگتی ہے دعائیں نکلنے لگتی ہیں دعائیں نکلنے لگتی ہیں وہ معاشرہ جس میں بدمنی تھی وہ معاشرہ جس میں بے سکونی تھی وہ معاشرہ جس میں بے اطمینانی تھی وہ معاشرہ جس میں راہزنی تھی وہ معاشرہ جس میں ڈاکہ زنی تھی وہ معاشرہ جس, ز... جس میں قتل و غارت تھی وہ معاشرہ جس میں دہشت گردی تھی وہ معاشرہ جس میں خیمے لٹتے تھے وہ معاشرہ جس میں قافلے تباہ ہوتے تھے میرے نبی نے جب انقلاب کی پیدا کیا تو وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا امن کا گہوارہ بن گیا امن کا گہوارہ بن گیا ہے تو وجہ ہے تو بجو امن کا گہوارہ بن گیا بیٹھا ہے دمشق میں بیٹھا ہے دمشق میں اس کے نیچے صوبے ہیں چون کتنے اس سے چار صوبڑیاں وہ بھی قابو نہیں آ رہی صوبے کتنے بیٹھا ہے دمشق میں جس پر میرے نبی کا رنگ چڑھا انقلاب آیا بیٹھا ہے دمشق میں فون کوئی نہیں ویلس کوئی نہیں جہاز کوئی نہیں کمپیوٹر کوئی نہیں ادھر کی تلا ادھر ادھر کی تلا ادھر کوئی نہیں کھوڑوں پہ سفر ہے دمشق میں بیٹھ کے آر ڈی نیس جاری کرتا ہے اور چبن صوبوں کے سناروں راتو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو کھلی چھوڑ کے آیا کرو امیر کرویا تھی حق چار یار کہو گے میں کہوں گا حق سب یا میں چار میں بند نہیں کروں گا میں حسن کی خلافت کو بھی راشدہ مانوں گا مواویہ کی خلافت کو بھی راشدہ مانوں گا علی کے بیٹے کی خلافت بھی تو راشدہ ہے لیکن نعرہ مار کے نا فاروقی صاحب نے وہ مزہ ختم کر سکا میں آلے چھپا کے جا رہا ہیں میں نے تو امیر معاویہ کا نام ہی نہیں لی میں نے تو کہا بیٹھا ہے دمشق میں وہاں سے آرڈیننس جاری کرتا ہے سرافو سنارو اپنی دکانیں رات کو کھلی چھوڑ کے آیا کرو جیسے ہماری انتظامیہ کہتی ہے دو دو تالے مار کے آیا کرو وچ کرانٹ بھی چھوڑیا کرو چوکیدار بھی اپنا رکھو ٹیکس ساندو ٹیکس ساندو چوکیدار اپنا رکھو نئی چون صوبوں کا حکمران او سر رکھو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو معاویہ دیکھے گا معاویہ دیکھے گا کون سی وہ ماں ہے کون سی وہ ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے گا بد امنی امن میں بدل گئی بے سکونی سکون میں بدل گئی بے اطمینانی اطمینان میں بدل گئی جب میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا قرآن کے ذریعے سنت کے ذریعے اسوا اس کے ذریعے ایران کا سفیر آیا ہے مدینے میں داخل ہوئے کسی بندے سے پوچھا ہے وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے آپ کے امیر المومنین کا بنگلہ کہاں ہے کہاں ملیں گے اس نے کہا ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بھی کوئی نہیں آفس بھی کوئی مسجد نبوی میں چلا جا چٹائی پہ بیٹھا ہوگا دنیا کے فیصلے کر رہا ہوگا چٹائی پہ حیران ہوا چٹائی پہ آیا امیر المومنین موجود نہیں باہر نکلا کسی سے پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں اس نے کہا ابھی اس رستے سے باہر نکل گئے ہیں حیران اس رستے سے باہر نکل گئے ہیں سادے حکمرانہ آنا ہوگی ہاتھیوں کی کتاریں ایرانی نہیں کہنا گھوڑوں کی کتاریں اونٹوں کی کتاریں پولیس آ آگے فوج آ گئے تین دن پہلے بساں پھڑ لو ویگنا پڑ لو صدر صاحب آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں مسافر زلیل ہو گئے بچے ذلیل ہو گئے عورتیں ذلیل ہو گئیں یہ کیا کہتا ہے ابھی ادھر گئے وہ پیچھے گیا دیکھ کے حیران ہوا ایک درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کا سرحانہ بنا کے امیر المومنین فاروق اعظم میٹھی نیند سو گیا میٹھی نیند سو گیا اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے تم یقیناً ریت کے ساتھ انصاف کرتا تبھی تو جنگل میں میٹھی نیند سویا ہے ہمارے حکمرانوں کو پہروں کے اندر بھی نیند نہیں آتی بے سکونی سکون میں بدل گئی بے اطمینانی اطمینان میں بدل گئی امن ہو گیا جب انقلاب آیا ہے توجہ میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا ہے توجہ جب انقلاب آیا کبھی ان کی بات جاہلیت کے زمانے میں ان کے بیٹے نہیں مانتے تھے ان کی بیوی نہیں مانتی تھی ان کے شاگرد نہیں مانتے تھے ان کے ماتحت ان کی بات نہیں مانتے تھے میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا تو جنگل کے درندے اطاعت کرنے لگے جنگل کے درندے بات ماننے لگے کھڑا ہے چھونی بنانی ہے قریب کے گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے کتنے چھوڑی بنانے لگے ہو اتھے تو جنگل ہی درندے نے شیر چیتا ہاتھی چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے میرے نبی کا ماننے والا جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے او شیروں اوئے ہاتھیوں اوئے چیتو ہم محمد عربی کے غلام ہیں یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو جنگل خالی کر دو دنیا نے دیکھا شیر نے بچے پیس پہ لا دے ہاتھی نے بچے پیس پہ لا دے چیتے نے بچے پیس پہ لا دے اور یہ کہتے ہوئے جنگل سے باہر نکلے تم اگر محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں کبھی ان کی بات بیٹے نہیں مانتے تھے آج ان کی بات آج ان کی بات جنگل کے درندے ماننے لگے شہریوں نے تو اس بات سے کیا لطف لینا ہے تو کے لیے کہنا چاہتا ہوں طالب علمو میری اس بات کو پلے باندھ لو یہ واقعہ جو علماء سے تم سنتے رہتے ہو اس سے پہلے تمہیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہوگی یہ واقعہ جنگل کے درندوں نے میرے نبی کے یار کی بات کو مانا جنگل خالی کر دیا یہ واقعہ ہے امیر معاویہ کی خلافت کا خلافت کس کی تھی معلوم ہوتا ہے برحق خلافت تبھی تو رب کی مدد اتری تبھی تو رب کی مدد اتری اگر یہ خلافت برحق نہ ہوتی رب کی مدد نہ اترتی سفینہ کافلے سے جدا ہو گیا جنگل کی طرف جا نکلا میرے نبی کا صحابی ہیں سامنے سے جنگل کا بادشاہ آ گیا شیر آیا ہے نہ یہ ہچکچایا نہ ڈرا نہ کانپا نہ پیچھے قدم ہٹائے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میں محمد عربی کا غلام ہوں کافلے سے بچھڑ کے ادھر آ گیا ہوں شیر کتے کی طرح دو مہلاتا ہوں سفینہ کے قدموں میں آیا اپنی پیٹ حاضر کی کہنے لگا میری پیٹھ پہ سوار ہو جا میں تجھے کافلے کے ساتھ ملا کے آتا ہوں جنگل کے درندے اطاعت کرنے لگے دریاؤں کے پانی دریاؤں کے پانی ان کے خط پھینکنے سے چلنے لگے دریاؤں کے پانی ان کے خط پھینکنے سے چلنے لگے جنگل کے درندے اطاعت کرنے لگے یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو خدا لگتی بات کہنا کتنے لوگ ہیں جو گلہ کرتے ہیں پتر ساری گل نہیں بندا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا بیٹا ہمارا نافرمان ہے نوے فیصد لوگوں کا مسئلہ ہے بیٹے نافرمان فرمان ہو گئے بیٹے ہماری بات نہیں مانتے اگر بندیالوی کی یہ بات پلے باندھ لیجئے کام کی بات کہنے لگا ہوں میں نے کہا جب سے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کیا اللہ نے تمہاری اولاد کو تمہارا نافرمان بنا دیا اللہ نے فرمایا تیرا منہ سونا میری نہ مننے تو تیرا پتر تیری مننے تیری پتر تیری کیوں مننے جب میری نہیں مانتا کتنے گھر ہیں جن میں سکون ہے بولو سو میں سے ایک گھر پیسہ بھی ہے کوٹھی بھی ہے مل بھی ہے کار بھی ہے سواری بھی ہے گھر میں ہر چیز بھی ہے نال لڑائی بھی ہے ہے کہ کوئی نو سستی نو ساس دی باپ بیٹے کی لڑائی ہو رہی کتنی چاہ سے بیٹے کی شادی ہوتی ہے بتیاں لگتی ہیں باجے بجتے ہیں اور جناب ویلیں ہوتی ہیں کورے سجائی جاتی ہیں جب دلن آتی ہے تو ساس اس کا ماتھا چوم کے کہتی ہے میری کرمالی دی آ گئی بڑے پیار سے اس کو بٹھایا بڑی محبت پیار مہینے کے بعد کہتی ہے جدی یہ ڈین آئی ہے نا جدہ یہ ڈین آئی مہینے کے بعد میں کہا کرتا ہوں یہ تسلسل ہے کاری صاحبان اگر یہاں بیٹھے ہوں تو ناراض نہ ہو حافظ ادرات کاری ادرات یہ جو کاری صاحبان حافظ ادرات ہوتے ہیں نا یہ جب حفظ کرواتے ہیں نا تو بچوں پہ لاٹھی چارج کرتے بڑا کٹتے ہیں بڑا مارتے معصوم دس دس سال دے کے بچیا کٹ کٹتے تو میں کہا کرتا ہوں اصل ایک گل لے وے بے ایک کاری سے جدہ اپنے استاد کو پڑھتے سن استاد انہوں نے سی یہ لی کے مار کے رکھتے سن بے جی میں استاد بڑھنا سارے بدلے میں اپنے شگردا تو وہ ساس جو ہوتی ہے نا وہ جب بہو پہ ظلم کرتی ہے نا بہو بھی لیک کے مار کے رکھتی ہے جدہ میں ساس بڑھنا نا تو میں بدلے اگوں اپنی بہو کول آج معاشرہ اب تر ہو گیا بہو ساس کی نہیں مانتی ساس ماں بن کے نہیں دکھاتی بیٹا باپ کی نہیں مانتا رہ زنی آم ہے ڈاکا زنی آم ہے لوٹ مار آم ہے کتل و گارت آم ہے و گارت آم ہے شراب نوشی آم ہے خوری آم ہے چادر چار دیواری کا تحفظ کوئی نہیں محفوظ کوئی نہیں بد امنی ہے سفر محفوظ نہیں دن کا محفوظ نہیں رات کا محفوظ نہیں پنڈی کے لوگوں پندیالوی کہتا ہے مرض وہی ہے آج ہمارے معاشرے میں جو مکے کے لوگوں میں تھی تشخیص ہو گئی نسخہ بھی وہی استعمال کرنا ہوگا جو میرے نبی نے استعمال کیا تھا اور وہ نسخہ ہے قرآن کا ناکے لگانے سے ڈاکے نہیں رکیں گے جب سے ناکے زیادہ لگے اس دن سے ڈاکے زیادہ ہو گئے ناکے لگانے سے ڈاکے نہیں رکیں گے فوج بھرتی کرنے سے ڈاکے نہیں رکیں گے پولیس بڑھانے سے ڈاکے نہیں رکیں گے نئی گاڑیاں دینے سے ڈاکے نہیں رکیں گے نئی کلاشن کوف دینے سے ڈاکے نہیں رکیں گے ڈاکے تب رکیں گے جب قوم کا اندر بدلے گا اور اندر بدلنے کے لیے نسخہ ہے قرآن کا ونزل و منل قرآن ما هو شفا ورحمة للمؤمنين جب تک ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوگی نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی ہماری گھر کی زندگی باہر کی زندگی دکان کی زندگی عدالت کی زندگی سیاست کی زندگی معیشت کی زندگی تعلقات کی زندگی اخلاق کی زندگی جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن اور میرے نبی کی سنت کا نور نہیں آئے گا اس وقت تک امن قائم ہو نہیں ہوگا میری نہیں مانتے ہو کہ مولوی ہے علامہ اقبال دی من وہ تو مولوی نہیں تھا علامہ اقبال کی مانو علامہ اقبال نے کہا نمیدانی کے آئی نے تو چیز تو آنی کے آئی نے تو چیز زیر گردوں سر تمکی نے تو چیز اس آسمان کے نیچے تیری پختگی کا راز کیا ہے تیری مضبوطی کا راز کیا ہے تو نہیں جانتا تیرا آئین کیا ہے تو نمیدانی کے آئی نے تو چیز زیر گردوں تمکینے تو چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالستو قدیم رہ زنا از حفظ رہبر شدن رہ زنا از حفظ رہبر شدن ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا عمر آیا فاروق بن گیا عثمان آیا زنورین زن بن گیا علی آیا حیدر کرار بن گیا عبداللہ ابن مسعود آیا فقیم الامت فقیم الامت بن گیا ابو عبید آیا امین الامت بن گیا ابن عباس آیا مفسر قرآن بن گیا امیر حمزہ آیا سید و بن گیا کالے رنگ کا بلال آیا میرے نبی نے رنگ چڑھایا چلتا زمین پہ ہے اس کے پاؤں کی آہت جنت میں سنائی دیتی ہے آج اگر اس حالات کو بدلنا چاہتے ہو اس بدامنی کو بدلنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی نسخہ ہے اللہ کا قرآن اور میرے نبی کی سنت اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی واسحابی اجمعین ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وکنازہ بنال اللہم یارحم الراحمین ارحم علینا یا حیو یا قیوم بے کا و وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد صحابی ابھی آزان ہوگی